ضروری ایمان ہے ٹھیک ہے وقول اللہ السو اب جب ہم پڑھیں گے وقلی تو اب یہ قول کیا ہوگا بھائی یہ مجرور ہے تو امور پہ آتے باب امور باب و قول اس باب میں امور ایمان کا ذکر ہے اور اس باب میں تفسیر قول اللہ کا ہے ٹھیک ہے بھائی دوسری بات یہ کہ وقول مرفو اور باب امور ایمان وقول اللہ, و وقول اللہ و یہ باب امور ایمان میں ہے بس وکول اللہ و اور اللہ کے اس کلام میں بھی ایمان کی اجزاء کا ذکر ہے ہم سمجھ گئے لہ سلب الرحمت وشرق ولا کے نبرحمن عام نبی علاقون امام بخاری کا مقصد وہ ہمیں ایمان کی ترکیب بیان کرتا ہے نہ کہ ایمان مرکب ہے تو کہتے ہیں کہ لے سل بر سے آپ جانتے ہیں کہ اس بر سے مراد ایمان ہے اور دل سے مراد کیا ہے ایمان ہے تو لے سل بران تو الکم دل یہ نہیں ایمان یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ایک جہاد کی طرف منہ کرو اور اس پہ تم ڈٹے رہو ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو مان لو لہ سل بر رہا جول بر, بر ہے نا ولا کنل بر من امن آمن ہے وہ تو آپ کو یاد ہے کہ من ساتھ ہے اب اس کا بر پہ کیسے عطف ہوا تو کہتے ہیں کہ بر سے مراد ذل ہے ولا کن بر ولا کن بر, بر من امن امن تو اب ایمان بخاری کہتے ہیں کہ برب ایمان ہے اور جب برب ایمان ہوا تو اس کے اجزا دیکھو مراکتی رسولی اور یوم قرآن آمن بلّہ بیمار بھی ہے کہ نظر دل رہا مل رہا ہے دو تین چار کتنے کے پانچ ایمان کے ہیں تل مال مال خرچ کرنا بھی ایمان کا جر ہے وہ سوادری صبر کرنا بھی ایمان کا اولا کو مل یہ جن میں آئے تو یہ ممن ہے تو معلوم ہوا کہ آمال اچائے داخل ایمان کے ہیں امام بخار نے بھی ماری کر دی جو جب ایمان عبارت ہوا تین چیزوں سے وہ بھی کہتے ہیں تین چیزوں سے ہم بھی کہتے ہیں تین چیزوں سے, بھی تین چیزوں سے تم نے یاد رکھنا ہے کون سی تین چیزیں ایمانیات عبادات اخلاقیات اس میں کتنی چیزیں ہیں کنل برمن آمن بلائے یارہ اللہ جو بس اے اے تقاضیہ بخواط المارا یہ ہو گئے عبادات و سواد یہ سب ہو گئے عبادات آگے یہ ہو گئے اخلاقیات اس آت کے تین اجزاء ہیں ایمانیات جس کو ہم کہتے اعتقادیات اور اس کے دوسرے حصے عبادات مال خرچ کرو نماز پڑھو وغیرہ وغیرہ اور اس کا تیسرا جو صابرین صبر کرنا یہ اخلاقیات ہیں تو ایمان کے اجزاء ہیں امور اعتقادیا امور عبادتیات امور اخلاقیات ان تین چیزوں سے ایمان مرکب ہے ہم کہتے محترم ناراض نہ ہونا ایمان عبارت تصدیق سے ہے یہ تین چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں ٹھیک ہے اب تیسری بات میں کہتا ہوں کہ بھائی جھگڑوں نہیں جگڑوں نہیں یہ کیا جھگڑا ہے کہ آمار داخل ہے کہ ہیں اتفاق کر لو اس بات پر کہ آمار ضروری ہے کہ مرغی پیر ہو جائے اب ٹھیک ہے نا یہ مان لو بس امار ضروری ایمان کے لیے ہیں اس لیے کہ ان پہ ہو جائے جو کہ ہمار کو جو ضروری نہیں کہتے اور سر تصدیق پر بس کرتے ہیں ان پہ رد کرو بابا یہ گھر کی بات بات, بات دیکھیں گے یہ داخل ہیں کہ خارج یہ ہیں لیکن ضروری تو آپ مانتے ہیں نا آپ بھی ضروری مانتے ہیں ہم بھی ضروری مانتے ہیں آپ اندر مانتے ہیں ہم باہر مانتے ہیں چیز ایک کہ بخاری مسئلہ کہ اندر پڑھاؤ بر ہمیں پڑھا بخاری پڑھانا ہے مسئلہ ہو کا ہو گیا قد افلاح المؤمنون ال اس الس میں اشکال ہے کہ قد افلاح المنون یا میرے پاس حرف واو نہیں ہے کسی بخاری میں وہ قد افلاح ہے کہ نہیں سرخ قد ہے اس میں یہ بات ہے آپ تو ماشاءاللہ حافظ ہیں قاری ہیں بڑے بڑے شخصیات ہیں اب یہ لئے سردرام تو سپاہی کے آتے ہیں جی سری بکرے کی قد ابلا المین اٹھارہویں ہے اب قد جو اس آج کو امام بخاری ذکر کرتی کیوں آمس میں پاس امام بخاری ابن حجر کہتا ہے رحمہ اللہ کہ قت ابلا مین امام بخاری اس لیے ذکر کیا کہ امام بخاری کا مقصد اس آت پہ پہلی کی تقسیر کرنا اس آتے آج کی تفسیر کرنا مقصود ہے ابن حجر کا ابن حجر کی رائے ہے راہ ملا ام دلکاری شرح و اشرحل الساری للقسطلانی امام بخاری کی شرح یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ آج گزری آج کے لیے شرح و تفسیر نہیں ہے اس میں ابن حجر کو ابن حضرت مصیب نہیں ہے انہوں نے تو بہت کچھ کام ہے اس میں ابن حجر مصیب نہیں ہے حق پہ نہیں ہے اور وجہ سے یہ ہے کہ قد افلا ممنون کون جی صورت مکی ہے اور صورت بقرہ مدری ہے تو بابا کی تفسیر صورت ممنون میں کیسے آ گئی اور حل کے زمانے نزول قبر و باد ہے تو پھر قد افلاح اس کی تفسیر کیسے آ گئی لہٰذا قط افلا لہ سلبیر کی تفسیر نہیں ہے احمد القاری نے بھی کہہ دیا ہے اور کس پولانی نے بھی کہہ دیا ہے وہ چیازاد ابھی ادا ہو گئے ایک نقطے پر ابھی میں نے خرید دیا ہے نا چیازار پر جب میں نے ایک نقطہ دیکھا تو اس پہ حل ہو گیا ہے اب مسئلہ ہو گیا نا یہ آج چیز آئےتاد کی تفصیل نہیں ہے اچھا جب تفصیل نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گاؤں کے بعد جو نسخہ میں وہ قد اصلاحل تو جب وہ قص اصلاح منور ہو گیا تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایمان کے اجزاء صفات المؤمن جس طرح لے سلمی ذکر ہے تو اسی طرح صفات المن قطر حمی ذکر ہے اب سمجھ گیا اب سمجھ گئے ٹھیک ہے میرا اپنا اندھیا ہے اگر پسند ہو تو لے لو نہیں پسند تو بار پینکو لے سر در سے ایمام بخاری احمال کی جزیت ثابت کرتے ہیں اس نسبت سے کہ در سے مراد کیا ہے ایمان, ایمان, ایمان, ایمان. ہے ابھی ولا کے نرب الرحمن عام رب اللہ ولاب قل ابلا المین اللہ احمدی والین احمدین وزین احمر اب کیا صورت ممینون میں مؤمنین کی صفات ذکر ہیں اور فرمایا قد افلاح المنون تو پہلے اللہ نے مؤمنون کا پھر صفات مبمن ذکر کی پہلے سر برسی بھی یہاں پہ اس مؤمنون کے نسبت سے مراد مؤمن ہے اور بعد میں صفات مبمن ذکر ہیں اب سمجھ گیا نا تو قد افلاحہ پہلے آج کی تائید ہو گئی ہے یہاں بل سے امام بخاری ممن لیتے ہیں اس کی تاریخ قد افلاح المؤمنون سے ہے ان صفات کے حاملین کو اللہ نے مومن کہا ہے تو اس لیے البر سیاح مومن ہیں اس لیے کہ یہ صفات مشترک ہے ان شاء اللہ یہ ہے اور جب اندیا ہے تو انشاءاللہ شاء اس لیے اچھا ہوگا کہ ابن حضرت کو تم ہم حافظ الدنیا دنیا کہتے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے تو اگر وہ کہے کہ ابلا تفسیر ہے چلو تفسیر نہ کرو ط کہہ دو نا شکر اردو سرو کا فیدہ تعلیم جانا <تصفيق> تو قد ال آیاء آگے جاؤ اچھا حدیث صاحب پڑی ہے حردنا عبداللہ ابن محمد الحفی کالا ابو عامرقا جیو کال عبدنا سلیمان دینا صاحب ان ابھی ہو رہے حضرت ابھی ہو رہے راہ شی الحدیث صاحب کرام نے حضرت ابا بخاری شریف میں یہ پہلے حدیث ہے کہ ابو ہریرا سے آ ہے اس سے پہلے ابو سے روایت نقل نہیں تھی یہ سب سے پہلے روایت اور ابو ہوا کی صحبت نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً تین سال سے کچھ زیادہ ہے ابو ہو رضی اللہ عنہ سے احادیث سب سے زیادہ منقول ہے پانچ ہزار چار سو چوہتر ہے نا پانچ ہزار چار سو چوہتر آدی سے نقل ہیں اور ابو ہوریرا کا اپنا نام جو یا عبد ہے یا آپ اخبار ہے اور اس کی کنیت ابو ہے یا ابو ہر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دلیوں سے یا تو پیار کرتے تھے اس لیے نبی پان اس کو ابو ہور کا یا کہتے ہیں کہ ایک دن نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے آج تینوں میں بلی تھی بلی کے بچے تھے جب پڑھنے کے لیے آئے تو یوں کیا بچے آ ابا ہوا یہ کیا کرتے ہو اس کے بعد وہ جو ہے ابا ابو ہوا کا لقب مشہور ابو ہوریرا یا ابو ہر ابو ہویرا یا ابو ہر لیکن نام اس کا عبد الرحمان ہے یا عبدالشمس ہے بھارت کی جاہلیت کا نام شمس تھا اسلام کا نام عبد الرحمان ہے المشور بھی ابی ہو رہے اور یہ بہت بڑے شخصیت ہیں تو میں میرے اس کلا میں, میں صحابۂ الحدیث استاذ حدیث آج کا تو شیخ الحدیث اور شیخ القرآن جو ہے نا جو ایک مشکار پڑھائے اور ایک دفعہ ترجمہ کر لے تو شیخ القرآن شیخ حدیث بن جاتا ہے لیکن شیخ الحدیث اور شیخ القرآن اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث اور قرآن کی کم سے کم جو علوم ضروری ہیں ان کو جاننے والا ہو اور یہ بہت بائے. دیکھے چلو آج کل تمہارے ایک دے کے ٹھیک ہے نا ہمارے ایک دوست ایک تھا جی وہ کہتا ہے کہ بخاری شریف پہ یا تو امام بخاری سمجھتا تھا اس کے بعد نہیں سمجھتا اور کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے پہچان لیا نا میں نے کہا آپ کے استاد اس بھی نہیں سمجھتے دی. کہتے وہ بھی کچھ سمجھتے تھے تو اب حدیث ابھی ہوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بز ہوں وسیط ن شعبتن ایمان جو ہے بے زم و سے شعب یہ بز آ اور بوز یہ تینوں طریقوں سے استعمال ہوتا ہے بز آدت میں استعمال ہوتا ہے بز آ جز میں استعمال ہوتا ہے بوز خاص ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اب سمجھ گئے نا بزا خاص ایک شی کے لیے استعمال ہوتا ہے اچھا ٹھیک نا اور بزا کیسوں کہتے ہیں جزو شے اور وزا عدد کو علی فلاحی غلط روم فی ادن الارض اوم بادم سے اگلی فی ایشا بس تو آپ ہی بزا بیکسری البا عدد میں استعمال ہوا حدیث میں آتا ہے نبی فاص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ ہو بز آتمنی کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بز آتمنی الفاطمہ تو بز آتمنی فاطمہ میرے جسم کا ایک جز ہے ٹکڑا ہے اس لیے کہ الولد الدر ابھی ہے نا تو جب ہر ولد سر ابھی ہو گیا ہے تو بز آتمنی میرے ایک جز ہے ٹھیک ہے اور بزا کس کو کہتے ہیں عادت کو بزا حصے کو بزا خاص ایک جی کو ایک جز کو ایک چیز چیز تو اران بزو و ستو نشوت ایمان کچھ کم ستر حصے ہیں جس ستون کس نے ساٹھ کو تو کچھ اوپر ساٹھ حصے ہیں کچھ اوپر اب یہاں شوبن ہے تو یہ شعبہ شائب سے ہو تو کیسے کہتے ہیں درخت شاخوں کو کہتے ہیں تو ایمان کچھ کم ستر شعبے ہیں ایمان کی کچھ کم ستر حسلتیں ہیں ایمان کی کچھ کم ستر صفات ہیں تو شوبہ بھی مانے حسلتن ہے ایمان کچھ کم ستر کیا ہے حسلتیں ہیں کہ ساری ایمان کچھ کم ستر ہے تو ہے تو ایمام بخاری جب یہ حدیث پیش کرتے ہیں اس سے بھی اپنے مزاح کے لیے استدلال کرتے ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایمانوں بے زو ستون کچھ اوپر ساٹھ حصے ہیں اور یہ تمام جو حصے شعب ہیں خسلتی ہیں یہ ایمان کی امال ہیں تو گوے کہ ایمان کے اجزاء داخلے ہو گئے ہیں یا ایمان کے اجزاء ہو گئے ہیں اور ہر وہ چیز جو زی اجزاء ہو تو مرکب ہوتا ہے تو ایمان مرکب ہوا اور جب ایمان مرکب ہوا تو ہر مرکب میں زیادہ تو نقصان تو آتا ہے تو ایمان میں زیادہ تو نقصان آتا ہے بہت بمباری کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایمان کے لیے یہ کچھ کم ستر حصال ہیں اور یہ حساب ضروری ایمان کے لیے ہیں اس لیے کہ نبی پاک نے ایمان کی تصبیح حسار سے دی ہے کچھ کم ستر حصار ہیں اور حساب کا معنی ہے شعبہ اور شعبہ کہتے ہیں درخت کے شاخوں کو تو وہ ہے کہ نبی پاک نے ایمان کی تصبیح درخت سے دے دی ہے اب درخت کی دو تین چیزیں ہیں ایک چیز ہے درخت کی... کا تنشاب سے ایک درخت کا تنا ایک درخت کی شاخیں ایک درخت کے پتے اگر شاخ نہ ہو پتی نہ ہو تو درخت کو درخت کہتے ہیں لیکن وہ درخت مزین اور مفید نہیں ہوتا ہے جب درخت کی شاخیں ہوں تھوڑا سا مفید ہوتا ہے شاخوں کے ساتھ پتے ہو تو مزین ہو جاتا ہے تو نبی پاک نے جو ایمان کے حصال ستون بیان کی ہے اس میں اہن کی تائید ہو گئی ہے بغیر پتوں کے بھی تم درخت کہتے ہو ابھی دیکھو قبرستان میں درخت ہیں نا پتے قبرستان بھی کیا ہے بھائی کیوں کہ درخت اس کے لیے پتے جو نہیں ہیں بغیر پتوں سے درخت کہلاتے ہیں لیکن مفید نہیں ہے سائے دار نہیں ہے مزین نہیں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں نفسی تصدیق یہ ایمان نفسی تصدیق ہے جو کہ ایک شخص کے لیے نجات سے آج سے نجات دلانے میں مفید ہے آج ہاں تکمیل اس کا آمار سے ہوگا تزئین آمار سے ہوگا جیسے کہ تکمیل و شجر بزین و, و شجر بال اورقسل کہ ہم چیزوں کا سمجھ گئے ہم جملے پر سمجھ گئے ہیں انشاءاللہ اس نے یہ کہا کہ یہ اجزاء ہیں ہم نے کہا کہ ترزینیاں ہیں اس لیے مسئلہ حل ہو اب حدیث میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ حدیث میں آتے بے زم و ستون اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ اب ایمانو سگون شوبت اب اب ایمانو سگون ایمان کے لیے ستر حسال ہیں اب یہاں پہ کچھ کم ستون ہیں اس میں سبون آ گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کیسے تضاد آ گیا ہے تو اس کی ایک بات یہ ہے بابا کہ مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدریج آیا کرتی تھی تو پہلے نبی پاک کو ستون آیا اس کے بعد بےزم و ستون آیا اس کے بعد سبون آیا جس میں کوئی تعداد نہیں ہے نبی پاک کی وہی کیا تھی بتدریج تو پہلے ستون اس کے بعد بےزم و سیٹون, اس کے بعد سبون مشکل بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بزم و یہ عدد ہے کہ کیا ہے آدب ہے اور آداب شمار میں مفہوم مخالف کسی کے نزدیک معتبر نہیں ہے لہذا اشکال ختم ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ مقصود الحدیث ترغیب الامال ہے انحصار اعمال مقصود نہیں ہے مقصود الحدیث ترغیب اعمال لل انحصاروں لل انحصار امار آمال, امال کے انحصار نہیں ہے کہ تم کو ادھر سٹ ہے, ہے ادھر اوپر سٹ ہے ادھر ستر انحصار مقصود نہیں ہے ترجیح مقصود ہے ٹھیک ہے نمبر چار مقصود الحدیث بیان ال تقسیل لت حدیب فرجیل بصورہ کر رہے سمر جیل بصورا سمر جیل بصورا کر رہتے بس سمر جیل بس سارا کر رہتے, رہتے تسلی ہے نا تسلی ہے نا تو کیا جس میں تو معنی بھی تسنی مرادیں کہ تم دیکھو آسمان کے اندر صرف دو دفعہ تو یعنی خالی لے کر مسئلہ خاص دو دفعہ دیکھو تیسری دفعہ نہ دیکھنا ورنہ نقصان پہنچ جاؤ گے ورنہ نقصان نکال لو گے ایک دفعہ دیکھو دو دفعہ دیکھو بس اگر تیسری دفعہ دیکھو گے تو پھر اس میں کوئی نقصان شکاف وغیرہ ہے نا پھر نظر آ جائے گا یہ مسئلہ ہے نہ کرتے تحدید نہیں ہے تقسیر ہے دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو بار بار دیکھو جتنے بھی دیکھو گے قریبی لے کر بسر خاص جا. تو جس طرح آ کر میں تقسیر ہے تحدید نہیں ہے تو یہاں پہ بھی جناب تقسیر ہے تحدید نہیں ہے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے تو آج ایمان ہو بزمت مسئلہ حل مسئلہ واؤ شوبا تم نے ایمان اور حیا جو ہے شوبطمن من ایمان حس لتن کام لطمن ایمان یہ بھی ایک حصہ ایمان کا امام بخاری نے بتایا کہ من ایمان ایمان کا حصہ ہے تو حصہ تو شے جز اور ہوتا ہے اور جس کا جز ہوتا ہے تو مرکب ہوتا ہے تو یہ واقعی محدثین جب بات کرتے نا واقعی جب انسان بخاری پڑھتا ہے نا سمجھے تو واقعی بات ہے کہ ایمام میں بخاری جس چیز کے ثابت کرنے کے پیچھے لگ جائے نا پھر اس میں بہت زور دیتا ہے اس میں دے دیا بڑھایا جو ایمان کا شعبہ ہے شعبہ حصے کو کہتے ہیں اور حصہ کہتے ہیں کسی چیز کے جز کو جو چیز اجزا ہو تو کیا ہوتا ہے مرکب ایمان مرکم العمال ہے ہم کہتے ہیں کہ شعبہ حصے کو کہتے ہیں لیکن حصے ضروریہ تزینیہ لیے کہ کسی حصے سے کسی چیز سے کچھ حصہ ہٹانے سے اس چیز کی نفی نہیں آتی ہے تم توجہ کرتے ہو اس چیز کی نفی اچھا ایک آدمی ہے اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے ہاتھ اب یہ ہاتھ انسان کا جز ہے کہ نہیں شوبت من المدن ہے کہ نہیں اچھا جز مبت بھی ہے مزین بھی ہے ہاتھ نہیں ہے انسان ہے کہ نہیں ہے ریہ جو نہیں ہے تو انسان کیسے ہے دونوں ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی تم کہتے انسان ہے آنکھ نہیں ہے پھر بھی تم کہتے, کہتے انسان دونوں نہیں ہے اندر پھر بھی تم انسان کہتے ہو تو معلوم ہوا کہ جس کے فقدان سے شیش کی نفی نہیں ہوتی ہے اگر نفی ہوتی ہے تو چلو انسان کی نفی کرو ٹھیک ہے آنکھ کے فقدان سے کہو کہ انسان نہیں ہے ہاتھ کے فکدان سے کہو انسان نہیں چلو یار آپس میں بات کرتے محدسین بھی مل گئے یہاں پہ چائے پیتے ہیں اور متقلیم مل گئے چلو یہ کہو اگر عمل نہ کرے کافی کہتے ہو محدسن کہتے نہیں نہیں ہم بھی نہیں کہتے تم متقلیم تم کہتے نہیں ہم بھی نہیں کہتے اور جب امال کے فقدان سے تم کافر نہیں کہتے ہو تو معلوم ہوا تصدیق سے غیر ہے امار تصدیق سے خارج ہیں اگر خارج نہ ہوتے تو تم بھی کافر کہتے ہیں. ہم تو کہتے نہیں تم بھی نہیں کہتے تو معلوم ہوا کہ اجزائے تجزیے جیسے ایک ازوے کے فقدان سے انسان انسانیت سے نہیں نکلتا تو اس طرح احمد کے فقدان سے مومن ایمان سے نہیں نکلتا شعبہ تمام مسئلہ حرش ابھی آن پہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وَلْ وَلْ شعبت بہت بڑا حصہ ہے ایمان کا اس کا سانی. وَلْ و ایمان ہے. ابھی شعبہ میں اختلاف نہیں ہے منل ایمان میں اختلاف نہیں ہے ول نصف نسف ایمان ادھر کے حیا نصف ایمان ہے اب کیا کرو گے بابا آواز سمجھے نا کیا بات ہے ایمان کے دیا ہے تو ایمان دو حصے ہیں ایک حیا ہے اور ایک اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز ہے اب اس حیا کو نسل ایمان کیوں کہا کیوں کہا اس میں کیا حکمت ہے تو پڑی آیا اپنے ہیا کسوں کہتے ہیں وہ انقباز اللہ و کازی نے کہا کہ انقباز الفس یا مخافت زم. اپنے نفس کو کبیر سے روکنا مزمت کے ڈر سے سمجھ گئے نا اچھا تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ دین اسلام کے کتنے اجزا دو معمورات اور منحیات حیا جو ہے منہیات کے کرنے سے معنی ہو گئی تو حیا میں سلیمان آپ میں حیا ہے تو منحیات سے رک گئے ہیں محرمات سے بے حیا کام سے ایک چیز رہ گئی کون سی معمورات سلیمان ہو گیا نا ایمان کے دو حصے ہو گئے امتسار الاوامر اور اجتناب النواحی جب حیا سے نواحی سے بچ گئے تو عوامر پہ چڑھ گئے عوامر پہ عبور آ گیا نا جب عوامر پہ عبور آ گیا ہے تو ایک چیز سے رک گئے تو حصہ بچ گیا اب ادحسے رہ گیا اور حیات سلیما اس لیے حیاتی اس کو نہیں کہتے کہ تم نماز پڑھنے سے شرم جاؤ شرماؤ نماز پڑھنے میں تمہیں ہے؟ نہیں آتی ہے ہاں اب روزہ ہے رمضان ہے پانی پینے میں ہیا ہے نا چھوٹے سے بچے سے بھی آتے ہو یہ کھوجودار ہے ٹھیک ہے نا اب راستے میں جاتے ہو کسی کو ایسا دیکھو چوری سے بھی دیکھتے ہو پھر بھی یہ کہہ نہیں آیا تو معلوم ہو گیا کہ یہ حیا کیا ہے معصیات سے روکنا ہے تو حیا سنی اب حیا کتنے قصے میں تین ہیں حیا عقلی حیا شرعی حیاء رفی کتنے ایسے ہیں ہیا عقلی ہیا شرعی ہایا عرفی حیا عقلی اس کو کہتے ہیں کہ عذرائے عقل ایک چیز کی قباحت عذرائے عقل آپ کو معلوم ہو جیسے زنا ہے یہ زمانے جاہلیت میں اس کو لوگ کبھی کہتے تھے جھوٹ ہے تو عذرائے عقل اس کی قباحت معلوم ہے بھائی آدمی جھوٹ بولتا ہے اب یہ جو آدت کبھی ہے نا تو کبھی عقلی حیا عقلی اس چیزوں کہتے ہیں کہ عقلن کسی چیز کی کباہت آپ کو معلوم ہو حیا شرعی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کی قباہت آپ کو اذرائے شرع معلوم ہو شریعت کے روح سے آپ کو معلوم ہو کہ یہ کبھی ہے جیسے شرخ ہے کفر ہے چیز تو آپ کو اصول پڑا ہے جو کفر ہے تو یہ یہ جو, جو ہے میں اس کے یہ قواعت عقلی بھی ہے کہ ہر جی عقل کہتا ہے کہ محسن کی ناشکری گناہ ہے اور ایک حیا عرفی ہے جو کہ عورت میں ایک دوسرے سے لوگ حیا کرتے ہیں ایک <تصفح> <تصفح> دوسرے عرفن اورف، حیات کرتے ہیں نا اب یہاں پہ وہ حیا شوبۃ تم ایمان اس حیا سے کون سے حیا مراتے ہیں یہ حیا عقلی شرعی عرفی اس کا بنیاد ہے دو قسم کے حیا پر ہیا تبعی اور حیا اقلی ہائے تبعی ہے عقلی اب حیا تبعی وہ ہے کہ جو کہ فطرتن آپ کی قوت میں اللہ نے مدا کیا آپ کی فطرت میں اللہ نے رکھ دی ایک چیز پیدائش کے ساتھ آپ میں ہیا ہے آپ عقل بھی نہیں تھی آپ میں ہیا تھی ہے کہ نہیں گھر میں دیکھو بچے ہوتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کی سلوار اگر نہ ہونا تم اس طرح کمیز اٹھاؤ تو ایسا کرتا ہے کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس کو کیا پتا ہے کہ نیچے خطرناک چیز ہے اس کا پتہ ہے وہ بے کو تو پتہ ہی نہیں ہے ابھی دو سال کا بچہ ہے لیکن وہ اگر اس کی سلوار نہ ہو تو اپنے آپ کو ننگا رکھنا نہیں پسند کرتا ہے ایک شرعی ہے جو شرح اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس کا امر ہو اللہ کی طرف سے اس کا امر ہو اب یہاں یہ سوال ہے کہ اس سے ہایات مراد ہے کہ آخری مراد ہے؟ اگر طبی ہو تو معمرات ایمانت سے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ امر تو ان امور میں ہوتا ہے جو کہ اختیاری ہو ہایا طبی غیر اختیاری ہے تو اس پر تقریب مالا احساط ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے معلوم ہو کہ ہیا اقلی مراد ہے جب حیا اقلی مراد ہو گئی ہے تو حیا اکلیش مسلان ہو گیا لیکن مجھے تو گنگو ہی رہی ملا محسولہ اور ان بزرگوں کی رائے بہت پسند آج گھر میں الحایا مراد کو بھی مراد ہے جگوں پر جا کر ساتھی چیزوں اس سے حیا اصلی مراد ہے جو اوپر جا کر تبھی بن گیا اس لیے حضرت جب جگہ جیسے آیا عقلی مراد ہے جو اوپر جا کر کیا بن جاتی ہے تبھی بن جاتی ہے اب بات سمجھ گئے دونوں چیزیں ہو گئی مثلا بدکاری, بدکاری میں قباہت ہے عقلن قباہت ہے شرہن قباہت ہے پھر ایمان کی وجہ سے انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ منہیاتی شرح سے نفرت اس کا تبہ اس کے مزاج بن جاتا ہے اس کی طبیعت بن جاتی ہے ایسے ہے نا بعض نماز ایسے ہیں جس سے نماز رہ جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کان کسی نے اس کو کسی نہ ہاتھ کاٹ دیا ابھی تبھی بن گیا ہے نا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تب سے مذہبی تو ابتدا اس کی عقل سے اور ممتا اس کی طبیعت پر ہے اور یہ بات موہل نے بہت پسند کی ہے ہمارے اکاڈمی کی بھی یہ رائے ہے اور ہیا ہو منل چھوٹے مروے بھی ہو گیا ہے اور سب کچھ کتنا ٹائم لگا نظم کو چل ایک سکتا لال فالو آسان ہے تم نے مشکات میں ہے نہیں بخاری بہت مشکل ہے باب المسلم سلیم المسلم ہوئی ہے جی باب بابن ہے نا نہ باب یہ دوسرا باب ہے لہذا باب یہ بھی ایک بال ہے جس میں یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ المسلموں میں سرم المسلم مل لسانی مسلمان وہ ہے جس سے بچ محفوظ ہوں مسلمان سرمل محفوظ ہوں مسلمان من لسانی اس کی زبان کی اذیت سے و دھی اور اس کے ہاتھ کی اذیت سے اب مسئلے تین ہو گئے ہیں باب باب باپ کے انعقاد کا مقصد کیا ہے امام بخاری کا امان اجزاء ایمانی ہیں ایمان زو اجزا ہے سلم المسلمون نے ملسانی کسی کو مصیبت پہنچانا یہ ایمان سے خارج ہے کسی کو جذا کو محفوظ کرنا یہ ایمان کا ایمان کا حصہ ہے المسلمون سلیم لسانی ٹھیک ہے بھائی دوسری بات جو عام محدثین حضرات کی وہ کیا ہے مقصود ترغیب الامار ہے دیکھو صرف یہ نہیں کہ تم اعتقادیات پر عمل کرو اور تو اخلاقیات کو چھوڑو نانا اخلاقیات بھی ایمان کی اجزاء ہیں جیسے کہ امور اعتقادیا ایمان کے اجزاء ہے اور ان میں سے یہ سربل مسلموں نے ملنے سہ دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ پہلے وہ سفارتی ایمان ذکر تھے جن کا تال حقوق اللہ سے تھا اور وہ سفارتی ایمان ذکر ہوتے ہیں جن کا تال و تو وہ کی جس طرح ایمان کا حصہ تحفظ حقوق اللہ ہے تو ایمان کا حصہ تحفظ حقوق السلم ترغیب الامان ہو گیا وہ بھی نا گیا ہے اور تیسری بات بریل اسلام والا خمس میں جو وام تھا کہ اسلام کا انحصار پانچوں میں ہے تو اس وام کا دفیہ کرتے ہیں کہ پانچ کے علاوہ اور بھی ہیں اب حدیث پڑو گئی بن صنا ابھی قال خال حدنا شعبہ انبد اللہ ابن ابھی سوفر یا سفر یا سفر اچھا ہے عبد اللہ ابن ابھی اب اس سفر وہ اسماعیل ہو ان شوی یہ دیکھو حد دسنا شعبہ ان عبداللہ ابن اب سفر شعبہ کا ایک استاد عبد اللہ ہے جو کہ اب اس سفر کا کیا ہے بیٹا ہے اس شعبہ کا دوسرا استاد ہے اسماعیل بات سمجھ گئے نا تو حد حدثنا شعبہ ہو ان عبد اللہ وہ حد اسماعیل ہو ان شعادی اب شعبہ کے ایک استاد عبد اللہ ہے دوسرے استاذ اس کا اسماعیل ہے یہ دونوں استاد اس شعبہ کو روایت بتاتے ہیں شعبی سے اب یہ شعادی جو ہے یہ روایت نہ کرتا ہے ان عبداللہ ہبن و امر سے رائے عمر کی بات اگر وہ ہو تو مفتو پر جاتے عمر سے آنند نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عال المسلم سلم المسلم آل ہم المسلم کریں گے محدثانہ آل المسلم مسلمان وہ ہے سلم المسلم کے محفوظ و مسلمان ملثانی اس کی زبان کی شر سے وہی اس کے ہاتھ کے شر سے اب المسلم نے ہم نے مانا کیا تھا بس یہ کامل معامل ہم نے نہیں کرا ٹھیک ہے نا اس لیے کہ مقصود الحدیث جو ہے وہ تنبی ہے گنا کے چھوڑنے پر یا تفصیل انل معاشیت ہے لہٰذا ہم بیان کریں گے المسلم, السلم المسلم مسلمان وہ ہے جس کی زبان کی شر اور ہاتھ کی شر سے لوگ محفوظ ہوں ہم نے ایسے حدیث پڑھنے ہیں کہاں پہ جب میں مرتا لیکن یہ محدثین کی رائے متفقن ہے اگر آپ کو کسی نے بتایا تو بہت اچھا ہے کہ نہیں سنو یہ محدثین کی متفقن بات ہے کہ مقصود تحصیر عن معاشیت ہے تو کوئی تعریف نہیں کریں گے لیکن جب علماء اور طلباء کا سرس ہو تو المسلم میں الفلان کمار کے لیے لیں گے اس لیے اگر ہم یہ جی کہ المسلمان سلیمان مسلمان تو وہ ہے جس کی شر سے دوسرا بچا ہو جس سے تو معلوم ہو گیا بھائی خوارد قیدہ کہ جس کے شر سے کوئی نہ بچتا ہو جو کہ گالیاں دیتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے شیکر نے پڑھا المسلمان سلیمان اگر جس کی زبان کی شر و ہاتھ کے شر سے کوئی نہیں بچا وہ مسلمان نہیں ہے نا جب مسلمان نہیں ہوا تو تار کے عمل جو ہے کافر ہوا مرتقبی کبیرہ کافر ہو گیا ٹھیک ہے نا تو دیکھو گلی میں جو ہے نا خوارد جو نا مارتے ہیں خوش ہو گئے نا ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا ہم کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ نبی پاک جب بیان کرتے ہیں تو نبی کامل ہیں تو کامل کی بات کامل ہوتی ہے کل مسلم ہو کامل مسلمان منصمان ہم تو علماء طلباء کے مجلس میں سے کہیں گے لیکن ممبر پر لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے پالمسلم سلم المسلم ٹھیک ہے بھائی تمام محدود اس بات پہ متفق عوام کے سامنے المسلم کی تعویل نہیں کرنی لیکن جب علماء کی مجلس ہوگی تو آپ یہ بات کرنی ہے اس میں کہ سوال خوش نہ ہو جائے ہم کہتے پاران کے نا المسلم سے کامل مراد ہے اچھا آسان کرد ملسانی لسانی و بچ سے زبان سے اور اس کے ہاتھ لسانی میں ایک بات ہے کہ نبی پاک نے کلام ہی نہیں فرمایا لسانی فرمایا ہے دوسری بات یہ ہے کہ لسانی جو ہے یہ یز پہ کیوں مقدم ہے عذیت دوسروں کو یج سے زیادہ ملتی ہے زبان سے کم ملتی ہے نبی پاک نے لسان فرمایا کلام نہیں فرمایا تو کلام کی جگہ تعبیر لسان سے فرمایا اس میں کیا حکمت تو نمبر ایک اگر کلام فرماتے تو اس سے صرف اتنے معلوم ہوتا کہ شر صرف سوت سے ہے شر صرف الفاظ سے ہے غیر بغیر سوت بغیر الفاظ سے شر نہیں پہنچتا ہوگا تو یہاں پر فرمائے کہ میں لسان ہی تو اب لسان میں عموم ہے اور کلام میں خصوص تھا تو نبی پاک نے ایک عام کلمہ فرمایا اس لیے کہ زبان کی شر ہے. عام ہے ایک کلام ہے زبان کی شرح کیا ہے کلام ہے وہ یہ ہے خدا نخواست میں آپ کو گالی دے میں آپ کی غیبت کروں میں آپ کی کوئی تنقیس کرتا ہوں تو یہ کیا ہے کلام ہے لیکن اگر میں آپ کی تنقید بھی نہیں کرتا میں آپ کو گالی بھی نہیں دیتا میں آپ کو سمجھتا اس طرح کرتا ہوں اشار ہے کے نہیں سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ تمہیں نبی پاک نے لسان فرما دیا اشارہ ہے کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے چاہے وہ بل ہو چاہے بالالفاظ ہو چاہے بالاشارات ہو اب کہتا ہوں چلو چھوٹے سوچ میں کہتا ہوں یہ نہیں سمجھتا اس کی تم کس بال ہے یہ بے بےآت ہے ٹھیک ہے نا بچے کر دینا اب اس سے ازیت پہنچ دینا نا اس کو ارجیت پہنچ گئی نہیں بھی پانچ یوں بھی نہیں کرنا ملنے سواری ایسے بھی نہیں کرنا ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے دوسرے مسلمان کو ازیت مل جائے چاہے پھر تلف بالالفاظ ہو یا چاہے پھر پشان یہ جامعت محمد سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت سلام نہیں کہا لسان فرمائے نقطہ یاد ہو گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ لسان کو مقدم کیا ہے ید پر حالانکہ ید جو ہے اس کا یعنی مصیبتیں زیادہ ہیں لسان سے ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک نے لسان کو ید پر اس لیے مقدم فرمایا ہے کہ اس در زبان کی اذیت کی زیادت اور کباہت بیان کرنا مقصود ہے کہ اذیت ید کی بھی ہوتی ہیں عذیت زبان کی بھی ہوتی ہیں لیکن زبان کی ازیت بمقابل ازیت زیادہ کبھی ہوتی ہیں اور زیادہ مضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جراحات تو سنان لال سیاح مولا یلسا مما جران اب دیکھو سنان کی اذیت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے نہیں وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن لسان کی کسی کو گالی دو تو جب بھی وہ آپ کے سامنے آئے گا تو نظر سے آپ کے ذہن خارج لیکن اگر اس نے آپ کے ساتھ کچھ کی اور آپ کا ہاتھ یا انگلی ٹوٹ گئی ہے دو تین دن کی پٹی لگانے کے بعد پھر کیا ہوگئی وہ ختم ہو گئی ابھی انگلیاں تھیں دو تین دن پٹیاں تھی ابھی نہیں ہے وہ بھول گئے ختم پھر میں نہیں ہے لیکن اگر کسی نے گالی بھی ہو جب تک زندگی مثال تو معلوم ہو گیا کہ ید کے مقابلے میں ازیت لسان زیادہ مضر ہے اس لیے فرمائے ملسان ہے بھائی تیسرا نقطہ یہ ہے عرب کا دستور تھا کہ ازیت ید کو ازیت کہتے تھے ازیت زبان کو ازیت نہیں کہتے تھے مطلب کسی نے کسی غیبت کی بھائی تم نے اس کی بدی میں نے کیا اس کو ماں تھپڑ مار میں نے کیا اس کا سر توڑا ہے ماں میں نے کیا اس ٹانگ توڑی ہے وہ زبان والی اذیت کو اذیت نہیں کہتے تھے ہاتھ کی اذیت کو اذیت شمار کرتے تھے تم بھی پاک نے فرمایا میں لسان جس طرح ہاتھ سے اذیت دو اس کو تم اذیت کہتے ہو تو اگر زبان سے کسی کو اذیت دو تو بھی ازیت ہے تو لسان کی کلام کی جگہ لسان اشار عمومیت کی طرح ہو گیا لسان کو مقدم کیا ہے یت پر تو دو چیزوں کا اشارہ ہے اس لیے کہ ازیت ید ہے اور زیادہ مصر ہے دیر پا ہے اذیت یا دیر پا نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس میں رد ان لوگوں کا کو ان لوگوں کا جو کہ زبان کی ازیت زبا ازیت جس طرح ہمارے مجال سے کرنا دوسری مولوی کی بیجتی کرنا طالب علموں کی بیجتی کرنا میں اپنے طلبا کو فشٹ میں کہتا ہوں تمہیں بھی کہتا ہوں آج کل کی علما میں یہ ایک صفت ہے اگر کسی عالم کے سامنے کسی دوسرے استاد سے سفت کرو نا تو وہ میں ہم اس کو ہو کہتے ہیں تو چلو اردو میں لاکن کہہ دیں گے تم نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کو کیا نا <تصفح> ابرار یہ ابرار <تصفح> بہت اچھا عالم ہے میں نے تجھے کہ ابرار کہتے ہے تو اچھا لیکن یہ کبھی کبھی کضائی کرتا ہے تو لیکن آ گیا نا بھئی ابرار بہت اچھا کہتے ہیں تو اچھا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن ہو گیا ہے لیکن سے لڑکے استاذ دیر خدے آدے ہو یہ ہو ضرور ہے لا استاد بہت اچھا پڑھاتا ہے ہاں پڑھاتا تو اچھا ہے لیکن طریقہ سمجھانے کا اچھا نہیں لا استاد بہت اچھا پڑھاتے لیکن تھوڑا تھوڑا یہ لیکن ہو گیا ہے آپ سمجھ گئے نا تو اس زبان کی اذیت کو ازیت اس لیے فرمایا لسانی بعد میں فرمایا وہ مسئلہ ہو کی انشاءاللہ آسان ہے اللہ اب یہ جو لسان ہے نا لسان اس میں سب آ ہیں غیبتیں بھی آ ہیں اشارات بھی آ ہیں خطابات بھی آ ہیں ٹھیک ہے وہ یدھی ہی اس بھی آ ہیں کسی کو آپ مارو سے قبضیات بھی آ کسی کے مال پہ تم قبضہ کرو وہ تحریرات بھی آ ہیں کہ کسی تحریر سے تم نے کسی کی ہی کیے بھی عزتی کی ہے یہ سب اس میں داخل ہو گئے ٹھیک ہے وہ معاجر ہو اور معاجر مان ہاجرا اللہ حل ہو اللہ اور معاجر وہ ہیں جو کہ چھوڑے وہ چیزیں جس سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے ہجرت کے اقسام سے پہلے بیان کی ہیں اب یہ اس حدیث مبارک کا اس حدیث کے اس جس سے دو مقاصد مقصود ہیں ایک یہ ہے کہ جنہوں نے ہجرتی کی, کی ہیں ان کو ترغیب اعمال دلانا مقصود ہے کہ تم نے ہجرت کی ہے فقط ہجرت میں اکتفا نہ کرو بلکہ ہجرت کے ساتھ ساتھ جو منہیات شریا ہیں ان کو چھوڑو گنا کا ارتقاب نہ کرو مقصد پوچھ کیا مقصد ہو گیا مہاجرین کو ترغیب احمد ہے کہ تم نے تو ہجرت کی بے شک بہت بڑا کام کیا ہے لیکن اسی ہجرت پہ اکتفا نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ احمد کا ذوق بھی اور گناہ سے بچتی بھی رہو ایک ہو گیا اس جملے کا ایک دوسرا فائدہ اور مقصد یہ ہے کہ ابرار نے ہجرت نہیں کی ہے محمود لحاظ نے ہجرت کی ہے اب یہ پریشان ہے او یہ تو مجھ سے بڑی آگے ہے اس نے ہجرت کی ہے میں نے ہجرت نہیں کی ہے اب ہجرت کے مقام میں کیسے حاصل کروں تو فرمائے ول محاجر من ہجرمان ہلو انہو اگر تو نے ہجرت حقیقی نہیں کی ہے نا ہجرت سوری نہیں کی ہے ہجرت وطن تو ہجرت گنا کر لو ہجرت گناہ اور یہ ہجرت گناہ جو ہے حقیقی ہجرت ہے اگر ہجرت وطن ہو بدون نے ہجرت ماسیا تو کیا فائدہ ہے بابا ہجرت وطن ہے معاشیت کا ہجرات نہیں ہے تو کیا فائدہ تو ہجرت وطن کے ساتھ ساتھ ہجرت معاشیت بھی کرو تو ول مہاجر کے مان سمجھ گئے کتنے مسئلے نکل گئے ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جنہوں نے ہجرتی ہی کی ہیں ان کو آمار کی ترجیح دلانا مقصود ہے دوسری بات جن, جن نے ہجرت نہیں کی ہے ان کو تسلی دینا مقصود ہے اب دیکھو بابا یہ مشکل مقام قال ابو عبد اللہ یہ کون ہے بھائی امام بخاری رحم اللہ ہے وقال ابو معاویہ حدثنا دعوت ابن ابیہن ان آمر قال سمیتو عبداللہ ابن عمر یو حدثو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری نے پہلے تعلیق ذکر کی متوجہ ہونا چاہاں مشکل ہیں امام بخاری نے اس صلی پر پہلے تعلیق ذکر کی کہ امام بخاری کو یہ المسلم من سلم یہ حدیث بسند بس متصل پہنچی ہے اور وہ سند المتصلہ آپ نے پہلے پہلے پڑھ لی ہے اب امام بخاری کو یہ حدیث ابو معاویہ کے نسبت سے داؤ دب نے کال سمیت کی نسبت سے پہنچے ہے تو گوئے کہ یہ حدیث ابو معاویہ سے اوپر امام بخاری کو بے صنعت ملی ہے لیکن ابو معاویہ سے نیچے سند امام بخاری کو نہیں ملی ہے بات یاد ہو گئی ایک مقصد کیا ہو گیا تعلیق اب اس تعلیق کا ذکر کرنے سے فائدہ ایک فائدہ یہ ہے کہ پہلی روایت کی تائید اور تقویت مقصود ہے بس سمجھو چا? پہلی روایت کی تق... تائید اور تقویت مقصود ہے دوسری بات پہلی روایت میں آج اسماعیل کے بعد کون ذکر تھا امام شعادی ذکر تھا اب یہ کہ یہ سوادی کون ہے یہ پتا نہیں لگتا تھا تو جو ہے پہلی روایت میں اسماعیل وانش اور شادی کون ہے بابا اب شعادی کا ذکر نہیں تھا امام بخار نے یہ تعلیق ذکر کرنے سے اس تعلیق کو لا کر شعبی کا نام بتا دیا کہ اس کا نام عامر ہے دیکھو اسماعیل انشوادی یا تو ابھی ہند ان عامر اوپر المذکور مزک آگے بات ایک تعلیق کا فائدہ یہ ہو گیا کہ پہلی روایت کی تائید اور تقویت مقصود ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پہلی رواج میں شعادی ذکر تھا لیکن شعادی کا نام نہیں ذکر تھا کہ شعادی کون ہے اس نے تاریخ لا کر کا نام بتا دیا کہ شعابی کا نام عامر ہے تیسرا نقطہ بہت عظیم ہے وہ یہ ہے کہ امام شعادی جو ہیں محدثین کے اطلاع میں یہ تھوڑا سا متہم ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ارسال کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ اپنے استاد کو حذف کر دیتا ہے تو یہاں ہم نے کہا کہ وہ وَا اسماعیل وانی شعابی ہاں اللہ ابن عمر تو یہاں پہ یہ احتمال تھا ایک احتمال یہ کہ بابا امام شوابی نے پتہ نہیں عبداللہ اللہ ابن امر سے سنا ہے یا نہیں سنا وہی بھی, بھی پتہ نہیں کہ شوابی اور عبداللہ کے درمیان کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے پیما نے اس تعلیف کو لا کر یہ بتایا کہ بابا انعامر کال سمیت تو عبد اللہ تو گو گویا کی شعادی اگرچہ ارسال کرتا ہے لیکن یہ ارسال نہیں کی بلکہ سمیتوں کے دیا خود خود بخود سنا ہے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے کتنے ہو گئے تین ہو گئے چوتھی بات یہ ہے کہ پہلی روایتی موان ہے موانے ہے نا آن آن سے ہے اور دوسری میں سمیتوں کی سراہد ہے تو وہ حدیث جو کہ بزدار سنی ہو یہ افواہ ہوتا ہے انانا سے بے رواج کی تقویت انانا سے کر دی ہے اس لیے فرما دیا ہے کہ سمے تو ابن ہبنو ہاں ایک بات سمجھو بعض کتابوں میں آتا ہے جیسے حافظ ابن مندا مشہور عالم ہے حافظ ابن مندہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت ہے اسی طرح ہے انعامرن ان, آن رجلن ان عبد اللہ ابن امر ان نبی وسلم شعبی ان رجولن ان عبد اللہ ایک روایت میں رجل کا واسطہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام شعابی اس روایت کو عبداللہ ابن امر سے بزاد بھی نقل کرتے ہیں اور بل واسطے بھی نقل کرتے ہیں لیکن یہ روایت بزاد ان کو پہنچی ہے تو بزاد نقل کیا واسطہ نہیں ذکر کیا بہت بات آگے, آگے جاؤ وکال عبد العلہ ان داؤد ان عامر ان عبد اللہ ان نبی صلاح اب تمار بخار نے یہاں پر دوسری تعریف ذکر کی آلہ عبد اللہ ان داؤد عبد العلہ یہ رواج کیسے نقل کرتے ہیں داود سے کون سا داؤد جو پہلے رواج میں آپ پڑھ چکے ہیں داؤد ابن ہن ان عامر یعنی شعبی سے آن عبد اللہ عن نبی صلی عبد اللہ اب توجہ کروا بابا اس دوسرے تعلیم ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے امام بخاری بہت بڑے ہجوم اسی تعلیم کا کیا فائدہ ہے فائدہ یہ ہے قید اندر محدثین یہ ہے کہ آبادلہ مشہور عبداللہ ابن عمر ہیں عبداللہ ابن ابنو عمر ہیں عبداللہ ابنی ابن مسعود ہیں عبداللہ اللہ اجنی زبیر ہیں ان کو کہتے ہیں عبادلہ ارباز فن الحدیث قید یہ ہے کہ جب عبداللہ مطلق ذکر ہو تو سمرا عبداللہ مسعود ہوتا ہے عباد اللہ کتنے عبداللہ ابن مسعد عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن امر ابلاس عبد اللہ ابن زبیر اب کہہ دہیے کہ جہاں عبداللہ مطلق ذکر ہو اسے شاوت اور اس دوسری واقعات میں عبداللہ مطلق تھا عبد العان داود ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شکار تھا کہ مسعود ہوگا ٹھیک ہے تو امام بخاری نے کہہ دیا کہ یہ عبداللہ ابن عمر ہے اس لیے کہ یہی رواج جو عامر عبداللہ سے نقل کرتے ہیں وہ عبداللہ ابن عمر ہے جس طرح پہلے میں تصویر ہو گئی ہے مسئلہ ہر شکل اسلام افزل. یہ بابن یعنی حاضا بابن آخر کتاب الایمان میں یہ دوسرا باب عادت کے اعتبار سے دوسرا نہیں اچھا یہ حاض بابن آخر فی فل ایمان یہ دوسرا باب جس کا تعلق کتاب الایمان سے ہے یہ باب معنوان ہے ای الاسلام افضل کون سا اسلام افضل ہے یہاں پہ ایک بات تو وہ نحوی ہے اور دوسری بات جو ہے وہ محدثانہ ہے محدثانہ بات یہ ہے کہ کتاب کتاب الایمان ہے اور آپ یہاں پہ باب ائیسلام افضل ہو آپ باب معنوان کرتے ہیں ائی السلام سے حالانکہ یہ بات کتاب الایمان کی ہے تو کتاب الایمان میں آپ نے عی الاسلام کا عنوان کیسے رکھ دیا اس لیے کہ ایمان اور اسلام میں تو تباین ہے ایمان تو تصدیق سے عبارت ہے اسلام انقیاد ظاہری سے عبارت ہے تو اس, اس باب کے عنوان سے امام بخاری یہ ثابت کرتے ہیں ایمان اور اسلام میں اگر تباین ہے تو لفظی ہے مانوی نہیں ہے اور اگر ان کے درمیان تباین ہے تو وہ تباین بے اعتبار مفہوم لغوی ہے نہ کہ بے اعتبار مفہوم شرعی مفہوم لغوی کے لحاظ سے ایمان تصدیق اور اسلام انقیات سے عبارت ہے لیکن مفہوم شرعی دونوں کا کیا ہے ایک ہی ہے اس لیے کہ ایمان اور اسلام کے اندر تلازم ہے لازم ملزوم ہے جیسے کہ قرآن عظیم میں آپ نے پڑھا ہے صورت خوف میں صورت زاریات میں فما وجدنا جد نافیہ خیر بےتم تو آگے سے کیا ہے فاخرجنافیہ شاید فاخرجنا ماشاء اللہ مانتازعی. مانتازعی نا. تو پہلے آئے فاخرجنا فیا من خانہ فاکرجنا فیا فاکرجنا من خان فیا منل مکمن فواہ و جدنا تو یہ ایک ہی گرانہ ہے لطا علیہ السلام کے ایک ہی گھر ہے بس اور اس ایک ہی گرانے کو اللہ قریب امینین سے اور مسلمین سے تعبیر فرماتے ہیں امام بخاری بھی یہاں پہ اسلام لا کر یہ بتاتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں تلازم ہے اور بحیثیت مفہوم شرعی دونوں ایک ہیں اس لیے میں نے کہہ دیا ہے کہ ائراسلام افضل ہو یہاں پہ امام بخار اس باپ کے بانوے سے ہمیں یہ فرق بھی بتا دیا کہ ایمان اور اسلام میں اگر تباین ہے لفظی ہے اور مفہوم شرح کے اعتبار سے ان میں کوئی تباہی نہیں ہے بلکہ آپس میں تلازم ہے دوسری بات جو کہ امام بخاری ہمیں بتانا چاہتے ہیں چونکہ یہ تو امار کو ایمان کا جز جز داخلی مانتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ وہ ایمان وہ ایمان کیسے معتبر ہوگا جس میں اسلام اسلام نہ ہو اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں ہے لازمی ہے اس لیے کہ تصدیق میں اگر انقیاد ظاہری نہ ہو تو کیا فائدہ اور اگر انقیاد ظاہری ہو اور تصدیق باطنی نہ ہو تو کیا فائدہ اگر انقیاد ظاہری ہو تصدیق نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے قالت العرب وہ آمنا کلم تو تؤمن والن کن تو تم تو ظاہری انقیاد پہ آئے ہو